رام البادل دن اس سے پہلے دعوت کے میدان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ دعوت دینے کے بہت سارے اسلوب بہت سارے میادین بہت سارے مجال ہیں جس میں جمعہ کا خطبہ ہے درس و تدریس ہے اسی طرح سے اجلاس ہے کانفرنسیں ہیں اور یہ مساجد کے حلقات ہیں اسی طرح سے بہت ساری آج کا تو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں دعوت کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کبھی کبھار دعوت کے لیے مذاکرات بھی ضروری ہیں مذاکرات مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء بیٹھ جائیں کسی مسئلے کو لے کر کے اس پر آپس میں ڈسکرٹ کریں اس کو بتائیں اس کو واضح کریں یا اس انسان اپنا کوئی عالم دین عوام کو لے کر کے بیٹھ جائے اور ان سے کوئی مذاکرہ کرے جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی سام صحابہ کو جو دعوت دیتے تھے اس تعلیم دیتے تھے اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کبھی کبھار آپ سوال کرتے جیسے مثال کے طور پر ایک دن آپ نے سوال کیا لوگوں بتاؤ ذرا ایک درخت ہے جس درخت کا کوئی جس درخت کی کوئی چیز رائے نہیں جاتی سب کام کی ہوتی ہے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے اللہ اکبر اور اس کی مثال جو ہے وہ ایمان کسی ہے سارے صحابہ جو ہیں دور دراز جو شام کی طرف گیا تھا وہ سوچتا ہے کون سا ایسا درخت ہم کو ملا تھا جو یمن کی طرف گیا ہوا تھا وہ سوچتا ہے کہ راستے میں کون سا ایسا درخت سارے لوگ جنگلات وادیوں میں بھٹک رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں میں بھی سن رہا تھا اور میرے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں بتا دوں کہ کون سا ردارکھ کر لیکن مشکل کیا تھی ایک طرح ہمارے والد بیٹھے تھے دوسرے, دوسرے ابو بکر ان دونوں کی موجودگی میں اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے ہم سے زیادہ عمر دراز معمر لوگ تو ان کے سامنے میں بچہ ہو کر کے بات کروں ان کو شرماتی تھی پھر جب کوئی جواب نہ دیا تو اللہ کے سمے فرمایا اللہ کے بندو یہ کھجور کا درخت ہے سر سب لوگ پریشان رہے تھے پتا چلا کہ کھجور کا درخت ہے گھر واپس آئے تو عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تالان ہو کہتے ہیں کہ میں نے کہا والد صاحب سے میرے والد اللہ کے نے جب سوال کیا تھا تو بالکل مجھے سمجھ میں بات آ, آ گئی تھی کہ کھجور ہی کا درخت ہے تو عمر فاروق نے کہا بیٹی کیوں نہیں تم نے جواب دیا جواب دیتا لیکن دیکھا کہ آپ ہیں ابو بکر ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اب بڑے لوگوں کے سامنے میں جواب دیتا اس میں درہ سا ہمیں شرم آ رہی تھی بے ادبی ہوتی عمر فاروق نے کہا بیٹے تم اس وقت اگر جواب دے دیتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی جتنی خوشی سرخ اونٹ ملنے پر بھی نہیں ہو سکتی تھی اسی طرح سے ایک دن نبی الحصراف صاحب نے پوچھا سب سے عزد اور مقرم انسان کون ہے تو بہت سارے سوالات اس طرح سے عالم بھی کر سکتا ہے یہاں دہانی کے لیے داعی اور دعوت کا کام کرنے والا کہ اس عوام جب بیٹھیں لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں ہیں تو لوگوں سے ایسے ایسے سوالات کیے جائیں جس کی وجہ سے علم میں اضافہ ہو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے مجالات اور میادین ہیں جس میں انسان دعوت کا کام کر سکتا ہے اور دعوت کا کے دو اہم طریقے ہیں اور ہیں ایک ہے اپنے علم سے دعوت دینا اپنی زبان اپنے قول و گفتار سے دعوت دینا اور دوسرا ہے اپنے عمل سے دعوت دینا یہ بھی بہت اہم چیز ہے دہائی کو دعوت دینے کے لیے یعنی جس, جس کو اللہ تعالی علم و عمل دے دے اسی چاہے وہ دعوت کا کام کرے تو ہر جگہ زبانی دعوتی کام نہیں آتی کبھی زبانی دعوت کام آتی ہے اور کبھی عملی دعوت بڑی اہم آ جاتی ہے یعنی مطلب یہ کہ ایک دعوت تو ہے قول سے یعنی عالم اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے بلاتا ہے قرآن حدیث پیش کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے لوگوں کا امرویل معروف نہیں ہے, منکر, سے منکر کرتا ہے اے جسے خطبہ یہ ساری جو ہے انسان قول سے تبلیغ کر رہا ہے اور ایک دعوت جو ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے دوسری دعوت عمل سے دعوت کا مطلب ہے کہ عالم دین علم والا دعوت دینے والا عالم فادل مبلغ دائی یہ جو ہیں اپنی امانت داری اپنی دیانت داری اپنے تقوا شعاری اپنے عمل کے ذریعے اتنے اچھے ہونا چاہیے اتنا پابند ہونا چاہیے کہ ان کے عمل سے بھی لوگ عمل اپنی اصلاح کریں عمل سے لوگ اصلاح کریں عملی اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں قولی دعوت فیل ہوتی ہے وہاں عملی دعوت کام آ جاتی ہے دیکھیں اللہ اکبر نبی علیہ السلاحسام مین عرفات کے میدان میں تھے عرفات کے میدان میں یوم عرفات کے رودے کی بڑی فضیلت تھی یوم عرفات کے رودے کی بڑی فضیلت تھی الحمد للہ حدیث ایک دو, ایک سال کے گناہ دو سال کے گنا معاف ہوتے ہیں عرفات کا جس نے رودا رکھا, رکھا. حجر ترویدا میں میدان عرفات میں بہت سادر سارے صحابی کرام کو اشکار ہوا کہ آج روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں روزہ رکھنا چاہیے اللہ رسول نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں روزہ رکھا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا لیکن کہ بالکل اللہ رسول روزہ رکھے ہوں گے جب مدینے میں رہ کر کے عرفات کا روزہ آپ نہیں چھوڑ دیتے تو آج تو بڑا جو سواب والا دن ہے میدان عرفات آج تو اللہ عرفات کے میدان ہی میں ہے آج یوں میں ارفا بھی ہے و میدان ارفا بھی ہے آج تو آپ نے ضرور روزہ رکھا ہوگا کچھ لوگوں نے یہ کہا لیکن کچھ لوگ مخالفت کرتے نہیں ایسا کیسے ہو سکتے آپ سفر میں ہیں آج روزہ کہاں رکھے ہوں گے کافی اختلاف بڑھ گیا تو اختلاف کرنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہوگا تو رات میں سحر کی ہوں گے بغیر سحر کے روزہ رکھیں گے نہیں اور سحر کیا ہے یا نہیں اور گھر والوں کو معلوم ہوگا آپ کے اضاف متحرات کو تو صحاب کرام بعض ازواج متحرات کے پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ امی جان نبی علیہ ہم لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے کہ اللہ کا اصول آج عرفات کے میدان میں رو آج یوم عرفہ کا روزہ رکھے ہیں کہ نہیں رکھے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جب یوم عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت میدان عرفات کے علاوہ ہے تو میدان عرفات میں تو اور ثواب ہوگا آپ نے ضرور رکھا ہوگا اور کچھ لوگ کہیں کہ نہیں ارفات کا روزہ لاکھ سو نہیں رکھا ہوگا چونکہ سفر میں ہیں تو ام المومنین نے بڑی پیاری بات بتائی کہا تم لوگ جھگڑو نہیں میں تمہیں ایک پیالے میں دودھ بھر کے دیتی ہوں اور لے جاؤ نبی علیہ سرا کو پکڑا ہو اگر نبی علیہ سراج روزہ ہوں گے تو بتا دیں گے اور روزہ نہیں ہوں گے تو کبھی آپ دودھ رد نہیں کرتے کتنی عقل مندی کی بات بھر کر کے دیا ام موملن نے صحابہ لیے اور لے جا کر کے نبی رہتا تھا اونٹنی پر سوار تھے پکڑا اللہ کسول نے پی لیا املی دعوت سے دیکھیں کتنا بڑا اختلاف ختم ہو گیا اور تقریباً اسی طرح سے ہوا تھا سلہ ادیبیہ کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہیں نبی مکے والے نہیں داخل ہونے دے رہے ہیں دشمنی پرام ہیں تو آپ ایسا کریں آپ نے جو مصالحت کر لی اس کی پابندی کریں اپنے جانور کو یہیں حدے میا میں مکے میں نہیں جانے دینے تو اپنا جانور ہدے میاں میں ضبع کر دیں احرام کھولیں اور مدینہ واپس چلے جائیں نبی علیہ سلاد شام آئے باہر اعلان کیا صحابہ کو لوگوں اپنے اپنے قربان حدی جانور جو لائے تھے مکے میں ضبع کرنے کے لیے یہاں ہدے میں ذبح کر دو احرام کھولو آئندہ سال آپ آئیں گے حج کریں گے آپ نے اعلان کیا کسی ایک صحابی نے کسی ایک صحابی نے بہرحال جانور زبا نہیں کیا اللہ رسول بار بار آپ تنگ آ گئی غصے میں آ کر کے خیمے میں چلے گئے ام مومنی نے پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ کیوں گسے میں تو اللہ رسول شاتر میں اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کیا ہوا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے جانوروں کو جو مکے میں ضبع کرنے کے لیے عمرے کے بعد لائے عمرے کے بعد جانور ضبع کرنے کے لیے جو مدینے سے لے کر کے آئے تھے اب تو عمرہ کر نہیں سکتے آئندہ آنا پڑے گا تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو ہی ہدی میں ضبع کر کے حرام کھول دیں تو کوئی ایک آدمی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ امل ام ممنی نے کہا لسول آپ لوگوں کو کیوں, کہتے ہیں؟, کیوں کہتے ہیں آپ لوگوں کو آپ ایسا کریں چھری تیز کر کے میں دیتی ہوں اور آپ چپ خاموشی کے ساتھ جائیں لوگوں کے سامنے اپنا بکرا ذبح کر دیں نبی علیہ صلاح شام آئے شوری تیز کیوں ام ممنی دیا خیمے سے آپ آئے اپنا جانور لیا اور سبا کر دیا جیسی آپ نے ذبح کیا اپنا جانور اب ہر صحابی سوچتا ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے پہلے میرا جانور زباں ہونا چاہیے لیکن یہ عملی دعوت ہے عملی اسی لیے میں کہتا ہوں بسا اوقات بسا اوقات جہاں قولی دعوت فیل ہو جاتی ہے وہاں عملی دعوت کاپ دیتی ہے ہمیں یاد ہے میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ہندوستان ساؤت انڈیا کے ایک بڑا مشہور اور بڑے شہر میں ہم گئے تو ہاں ایک کور پرست تھا کبر پرست اس کمر پرست نے چونکہ بڑی مالدار پارٹی تھی وہاں کی تو اس نے ٹاور بنایا تھا سمجھو ٹاور دو ٹاور بڑے بڑے بالکل فیس پر سمندر کے کنارے بنایا تھا اور اس کی افتتاح کا موقع تھا تو اس نے شہر کے ہر مکتبے فیکرے کے علماء کو دعوت دیا چونکہ شیٹ آدمی تھا تو چندے وغیرہ کے لئے ہر مکتبے فکر کے لوگ جاتے رہے ہر مکتبے فکر کے لوگ ایک آدمی مثلاً وہ کتاب و سنت پر چلتے تھے منہر سلف پر تھے وہ اس کے علاقے کے تھے تو ان کو بھی دعوت دے دیا کہ آپ بھی آئے اب ہر آدمی اور یہ منہر صلف کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی شیر صاحب ہم تو نہیں آ سکیں گے کیونکہ ہمارے ہمارا اجتماع ہے ہمارے ہاں مولانا آ رہے ہیں مولانا ظفر آ رہے ہیں تو ہم ان کے پروگرام میں رہیں گے اس نے نہیں کہا کہ نہیں نہیں ان کو بھی لے کر کے آؤ سیٹ آدمی دبا اٹھا ان, ان کے بھی. تو پھر گئے وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ آج دوپہر کا کھانا شیٹ صاحب کے یہاں ہے اوپننگ ہے بڑی سے انہوں نے سب کو بلایا ہے ہم لوگ جانا نہیں چاہتے لیکن چونکہ بری صاحب گئے وہاں جیسے کار سے اترے تو ٹاور بنایا تھا اس کی جو پوری پارکنگ کبھی رواج نہیں تو بلد بلد بلد بلد تھا بل میں پارکنگ کا پورا جو میدان تھا ہاں، وہ حال بنا ہوا تھا اس میں داخل ہوئے ہم دیکھیے تو نیم اریا عورتیں مرد ساپ ایسے دیکھ چڑھا ہوا ہے کھانے کے لیے تیار اور مرد اور بالکل بے عجیب سا منظر تھا میں سیدھے واپس لوتا میں گیا جب, جب, جب یہ چیزیں دیکھی منقرا تو میں واپس لوٹا اب اس کے اور اس کے نوکر جو سیٹ آدمی سینکڑوں آدمی کام کرتے ہیں سب دوڑے دوڑے کیا بات ہے کیا بات تو میں نے کہا نہیں یہ ای, ای, ایسے ہی کھانا کھلایا جائے کہا کہ ہاں ایسے ہی پارٹی ہو میں نے کہا پھر میں نہیں آتا کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ سب نیم اریا عورتیں اس طرح سے مرد ہم ایسی میز نہیں جاتے ابھی آپ فلم بھی تیار کریں گانے گا تو آ رہے ہیں لوگ میں نے کہا نہیں میں نہیں آتا ہم لوگ اسی مجلس مشرق چلے گئے اب شیخ آیا تھوڑی دیر کے بعد وہ تو سوچا تھا کہ سارے مکتبے فکر کے علماء اور اس کے دن کے وہابی مولوی بھی آیا ہوگا تو بڑے اہتمام کے ساتھ شیخ صاحب آئے بڑی سے کار طرح طرح کے نوکر استقبال کے سالے لو سارے لوگ دوڑے تو سب سے پوچھا کہ وہ وا مولوی نہیں آیا کہا وہ آ کے واپس چلا گیا نوکروں میں تھا واپس چلا گیا کہا کیوں کہا کہ اس نے کہا یہ ناجائز حرام ہے ایسی مجلس سے ہم نہیں جاتے ابو وہ جو تھا بڑے چکر میں کی آخر یہ فلاں مدرسے کے مفتی ہیں فلاں مدرسے کے امام فلاں جماعت کے کی کیا کہتے ہیں صدر ہیں اس جماعت کی ایک جکریتی ہیں سب ایک ہی وہاوی مولوی کو حرام اور کسی کو حرام نظر نہیں آیا تو کھانوں کھلایا لیکن اس نے بعد میں پوچھا بھائی ایک وہاوی مولوی آئے ایک کہہ کہ کے گیا آپ لوگ کیا خیال ہے یہ صحیح تب سب نے کہا بالکل خاموش کچھ لوگ سب کیا سب غلط لیکن زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کچھ ہر ایک اس میں سے اس کی ہاتھ چند لے جاتے تھے کھل کے کہا نہیں, نہیں بتاؤ اس مولوی نے صحیح وہ بھی نہیں کیا کہا بہرحال اس صحیح بات کہا بنا کھلا پلا کے سب چھوڑا وہ سیٹ جو عید میلاد میں تازیہ میں سب سے آگے گاڑی اس کی چلتی ہے جو ڈبل جھنڈا لگتا تھا اور راجا بن کر کے بیٹھتا تھا وہ سمجھ گئے نا پورے شہر کا میئر سمجھو سب سے بڑا شہر اس نے بہرحال علماء کے پاس اور ٹیلی فون کیا سب نے وہی کہا جو میں نے کہا دیکھیے ایک کبھی عمل سے دعوت تقریباً چار سال کے بعد اس شہر میں پھر ہمارا پروگرام رکھا اس کے بعد جا رہا تھا تو ٹرین پر میں تھا تو فون کیا آپ نکل گئے میں نے کہا وہ تو سمجھا مجھ کو پہچانتے ہوں گے میں کیسے پہچانوں کہا پھر دوبارہ فون کیا آپ کو پہچانے نہیں کہا میں نہیں پہچانتا کہا کہ آپ نے کسی کی دعوت نہیں کھائی تھی اٹھ کے چلے گئے تھے میں نے کہا کہ ہاں کہا میں وہی آدمی ہوں اب میں جماعت کا امیر ہوں اور میں آپ کو آج ریسیو کروں گا اور اس کے سدھر جانے کے بعد ماہدین اتنی تعداد بڑھی الحمد اور آج تک وہ انسان اپنے کتاب و سنت کی دعوت پر بتا ہوا ہے تو اسی لیے جب میں کہتا ہوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جہاں قولی دعوت فیل ہو جاتی ہے وہاں الحمد عملی دعوت کامیاب ہوتی ہے اسی لیے رسول نے پوچھا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے اللہ قبلی کون ہے بتاؤں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون بتاؤں لوگوں نے کہا بلا یارس اللہ آنے فرمایا اللہ دین ادار میرا سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کو دیکھ لینے کے بعد لوگوں کو اللہ یاد آ جائے اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اس کی امانت داری اس کی دیانتداری اس کا اس کی سادگی اس کے عمل اور اس کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں اس کے جیسے بننے کی کوشش ہو اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے یہی انسان سب سے اچھا ہوتا جس کو دیکھ کر کے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جائے بہرحال بات چل رہی تھی دعوت کی کہ دعوت کے لیے جس طرح سے قول اور گفتار سے دعوت ہے اور ویسے بہت بڑی دعوت عملی دعوت ہے کہ دائی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے عمل سے دعوت دے اور نبی علیہ اللہ نے تقریباً ان دونوں طریقے سے دعوت دی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے فرمائے اقول کو